لا إلا اسے صرف بہت ہی پاک لوگ چھوتے ہیں اس آیت کریمہ کے معنی و مفوم میں علماء کے کئی اقوال ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے یا اس پر مطلع ہونا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور متحرون سے مراد فرشتے ہیں یا اہل تقوا یا نجاست و حدث اکبر و اصغر سے پاک لوگ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ متحرون سے مراد فرشتے ہیں اور مس سے مراد اس پر مطلع ہونا ہے ابن زید کہتے ہیں کفار قریش کہتے تھے کہ یہ قرآن شیاتین کا نازل کردہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا مس المتحر کہ اس پر تو صرف فرشتے مطلع ہوتے ہیں شیاطین کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت شعرا آیات دو سو دس دو سو گیارہ اور دو سو بارہ میں فرمایا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَتِعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمِعِ لَمَعَزُولُونَ اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں اتارا ہے وہ تو اس کام کے لائق ہی نہیں ہیں نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں بے شک شیاطین سننے سے یک سر محروم کر دیئے گئے ہیں پرہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس سے صرف اہل ایمان ہی فائدہ اٹھاتے ہیں محمد بن الفضل کا بھی یہی قول ہے ایسے تمام لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے اس پر استدلال صحیح نہیں ہے کہ جمبی حائزہ، نفسہ اور حدث اصغر والے کے لیے قرآن کو چھونا صحیح نہیں ہے البتہ اس پر اجماع ہے کہ حد سے اکبر والے آدمی کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے کچھ دوسرے لوگوں کی رائے ہے کہ متحرون سے مراد جنابت و حدث سے پاک لوگ ہیں اور مقصود مصحف کو ان حالتوں میں چھونے کی ممانات ہے ان حضرات نے محمد بن امر بن حزم کی روایت لائے مس القرآن الطاہر قرآن کو صرف پاک آدمی چھوئے سے استدلال کیا ہے جسے امام مالک نے روایت کی ہے نیز دارا کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ان کی بہن نے ان سے کہا تھا کہ وہ ناپاک ہیں اور قرآن کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں علی ابن مسعود عطا ظہری نقئی مالک شافئی اور حنابلہ وغیرہ ہم کی یہی رائے ہے لیکن یہ دونوں حدیثیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں حافظ نے حجر نے تلخیص الحبیر میں حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اور شوقان نیل الاوتار میں دونوں کے کمزور ہونے کے اسباب و وجوہ کی وضاحت کر دی ہے اس لیے یہ دونوں حدیثیں لائق استدلال نہیں ہیں اور نہ قرآن کریم کی اس آیت سے اس پر استدلال صحیح ہے کہ جنبی، حائزہ، نفسہ اور حدث اصغر والا آدمی قرآن کو نہیں چھوئے گا اس لیے کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آیت میں متحرون سے مراد ملائکہ اور مس سے مراد اس پر مطلع ہونا یا اس کے فوائد و برکات سے مستفید ہونا ہے البتہ اس پر اجماع امت ہے کہ حدثِ اکبر والے آدمی کے لیے قرآن کا چھونا جائز نہیں ہے باقی رہا وہ آدمی جو حالت وضو میں نہ ہو تو اس کے بارے میں امام ابنِ ہزم نے اپنی کتاب المحلہ میں امام ابن قیم نے البیان فی اقسام القرآن میں اور امام شوکانی نے نیر الاؤتار میں اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ وہ مصحف کو چھو سکتا ہے اس لیے کہ اس کی ممانعت کی کوئی صحیح اور سریح دلیل نہیں پائی جاتی ہے ابن عباس سلمان فارسی رضی اللہ عنہم شعبی اور ابو حنیفہ وغیرہ کی یہی رائے ہے